باب نمبر چھیالیس شب بیداری کے معاون اسباب اور سونے کے آداب ان آداب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ عابد شب زندہ دار غروب آفتاب کے وقت تازہ وضو کرے اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور رات کی آمد اور نماز مغرب کا انتظار کرے اس انتظار کے لمحات اور مدت میں طرح طرح کے افکار میں مصروف رہے سب سے اولا تسبیح اور استغفار ہے یعنی اس عرصے و انتظار میں تسبیح اور استغفار میں مصروف رہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْبِكَ بارہ نمبر 24 سورہ مومن اور فرمایا وَاسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِي وَالْعَبْكَار اپنے رب کی حمد کی اپنے رب کے حمد کی صبح و شب تصبیح پڑھیے اس حکم کی بجا کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے مابین مسلسل نماز یعنی نفل یا تلاوت یا ذکر میں مصروف رہے ان تمام میں بہترین صورت نماز کی ہے کیونکہ اگر سالک دونوں نمازوں کے درمیان وقت میں مسلسل نماز میں مصروف رہا تو اس کے باطن سے قدورت کے آثار مٹ جائیں گے جس کے اندرون کے اوقات میں بندگان خدا کی ملاقات باہمی روابت اور ان کی باتیں سننے سے اس کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں ان تمام باتوں کا اثر دل پر ہوتا ہے اور دل میں ان کے باعث خدشات پیدا ہوتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی قدورت قلب پیدا ہو جاتی ہے یعنی دوسرے امور تو الگ رہے جس کو وہی معلوم کر سکتا ہے جس کو صفائے قلب میسر ہے مخلوق کی طرف دیکھنے کا اثر بصیرت پر وہی پڑتا ہے جو آنکھ میں تنخا پڑ جانے سے بینائی پر پڑتا ہے یعنی جب تک تنخواہ نہیں نکلتا آنکھ دیکھ نہیں سکتی بس مغرب اور ایشا کے مابین مسلسل نمازیں پڑھنے سے اس اثر کے زائل ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے انہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ایشا کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں بالکل ترک کر دی جائیں اس لیے کہ اس وقت گفتگو کرنے سے اس نور کی تازگی ختم ہو جاتی ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسلسل نمازیں پڑھنے سے دل میں پیدا ہوا تھا اور اس سے قیام اللیل میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے خصوصاً اس صورت میں جب کہ سالک بیدار دل نہ ہو ایک درویش نے خوراسان کے ایک بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ رات میں تین مرتبہ غسل کرتے تھے ایک بار عشاء کے بعد دوسری بار رات کے کسی حصے میں سو کر اٹھنے کے بعد اور تیسری بار صبح ہونے سے پہلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد غسل اور وضو کے ذریعے شب داری میں بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح ذکر اور نماز کا عادی ہو جانے سے بھی نیند پر قابو پایا جا سکتا ہے اگر سالک اس کا عادی ہے تو وہ جلد بیدار ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی سالک کو اپنے نفس اور اپنی عادت پر پورا پورا اعتماد ہے تو وہ سو جائے کہ اپنی عادت کی بدولت وہ وقت مقررہ پر بیدار ہو سکتا ہے ورنہ مریدوں اور طالبان حق کے لیے موضوع اب مناسب یہی ہے کہ جب ان پر نیند کا غلبہ ہو تو اس وقت وہ سوئیں اسی بنا پر محبان الہی کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ ان کی نیند نیند اڑے ہوئے لوگوں جیسی ہوتی ہے اور ان کا کھانا مریضوں جیسا ہوتا ہے ان کی گفتگو صرف ضرورت کے وقت ہوتی ہے قیام اللیل کی توفیق بس جو کوئی شب کے عزم مصمم کے ساتھ نیند کے غلبے کے وقت سو جائے تو اس کو قیام اللیل کی توفیق ضرور میسر آتی ہے ورنہ نفس کی تو یہ عادت ہے کہ اگر اسے نیند کی رغبت دلائی جائے اور سونے کا خوب عادی بنایا جائے تو پھر وہ خوب آزاد ہو جاتا ہے مگر جب عزم صادق کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے تو گہری نیند سونے میں وہ پھر آزاد نہیں رہتا عزم صادق کے ساتھ نفس کا یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجاف عن ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں یہی ازم صادق اور رات کو اٹھنے کی فکر ان کے پہلوؤں اور ان کے بستروں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے یعنی وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہا گیا ہے کہ نفس کی دو نظریں ہیں ایک نظر تو جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تحت کی طرف ہوتی ہے اور ایک نظر روحانی اور علوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے عالم بالا بالا کی جانب ہوتی ہے پس جو ارباب عظیمت ہیں وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی نظر روحانی اور علوی مدارج کی تکمیل کے لیے ہر وقت عالم بالا کی طرف رہتی ہے بنا بری انہوں نے اپنے نفس کو نیند کا ضروری حق دے دیا ہے یعنی بقدرے ضرورت سوتے ہیں لیکن وہ اس نیند کی لذت سے لطف نہیں ہونے دیتے کیونکہ نفس کی ترکیب میں ترانی یعنی خاکی اور جماعتی عناصر غالب ہیں اس لیے کہ وہ زیر نشیں ہو کر اور لیٹ کر نیند سے لطفندوز ہونے کا خوگر ہے نفس کی اس طبیعت اور تخلیق کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے خلقم منتراب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے چونکہ یہ بات انسان کی سرشت میں داخل ہے اور تہ نشین ہو کر بیٹھ کر جانا یعنی کسی مرکب میں مٹی کی خاصیت ہے یہی وجہ ہے کہ تکاہل اور تساہل بیٹھے رہنا اور سو جانا انسان کی خصوصیت بن گیا ہے اہل ہمت اور اہل ارباب ہیں اہل ہمت وہ اہل ارباب علم ہیں جن کے علم کے بارے میں اس طرح فیصلہ فرمایا ہے من ہوا قان قان تن ادل و قا کیا ایسا شخص وہ ہے جو رات میں خدا کے لیے سر بسجود ہو اور کے ع کھڑا ہو اور ارشاد کیا رسولہ فرما دیجیے کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتا ہے اس آیت مندرجہ بالا میں اللہ تعالی نے ان حضرات کو جو رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اہل علم قرار دیا ہے اور چونکہ وہ اہل علم ہیں اس لیے انہوں نے اپنے نفوس کو مقامِ طبیعت سے ہٹا کر روحانی لذتوں کے حصول کے لیے حقیقت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے اسی باعث ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں اور غافل اور خوابیدہ لوگوں کے زمرے سے خارج رہتے ہیں آداب نوم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سالک یا مرید اپنی عادت کو بدل دے مثلا اگر تکیہ رکھ کر سونے کی فکر عادت ہے تو تکیہ رکھنا ترک کر دے اگر بچھونے یعنی بستر پر سونے کی عادت ہے تو اس کو بھی ترک کر دے یعنی اس طرح سونے سے جو استراحت میسر ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہو اور نیند بہت کم آئے گی چنانچہ اسی عدب کے تحت ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے گھر میں شیطان کی موجودگی بمقابلہ اس کے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں مسند یا تکیہ رکھا ہو جو مجھے نیند کی طرح راغب کرے بہرحال تکیہ بچھونے اور لحاف وغیرہ کا ترک اس سلسلے میں بہت مؤثر ہے اگر کوئی سالق ان دونوں میں سے کسی کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکنیتی اور اس کی عظیمت کو دیکھتے ہوئے اس کے مقصد میں سہولت فرما دیتا ہے یعنی کم خوابی کے آداب کو اس کو میسر آ جاتے ہیں معدے پر کھانے کا بار کم ڈالے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سالک اپنے میدے پر کھانے کا بار کم ڈالے یعنی کھانے سے گہری نیند آتی ہے اگر کوئی شخص اس قدر کھائے جو اس کے باطن کی بیداری کے لیے ممد و مددگار ہو تو ذریعے سے بھی رات کو بیداری یعنی قیام اللیل میں مدد مل سکتی ہے ذکر الہی اس گرانی کو اگر وہ موجود ہو رفع کر دیتا ہے بس اگر کوئی ذاکر شب زندہ دار یہ محسوس کرے کہ کھانے سے میدے پر بار پڑ گیا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے قلب پر زیادہ بار پڑ رہا ہے بس ایسے شخص کو چاہیے کہ جب تک ذکر تلاوت اور استغفار سے یہ بار کم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نہ سوئے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں رات کے اٹھنے کو اس بات سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں رات کے کھانے سے ایک لقمہ کم کر دوں یعنی رات کا اٹھنا کم کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہے بس زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ سونے سے قبل وتر پڑھ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ سا آئندہ میں کیا واقع ہو اور تہارت کی چیزیں اور مسواک وغیرہ اس کے پاس موجود رہنا چاہیے اور جب سونے لگے تو باوضو ہو رویائے صادقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بندہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اس حالت میں اس کا خواب رویائے صادقہ ہوتا ہے اور اگر وہ بغیر وضو کے سو جاتا ہے تو اس کی روح اس بلندی تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اس حالت میں اس کے خواب ادغاف الادغ الاحل یعنی برے اور منتشر خواب ہوتے ہیں اور رویا صادقہ نہیں ہوتے وہ مرید جو عیال دار ہے یعنی شادی شدہ ہے وہ اگر بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہے تو بیوی کو چھونے سے اس کا وضو جاتا رہتا ہے لیکن اس سے باوضو رہنے کا ثواب زائل اور فوت نہیں ہوتا بشرط یہ کہ اس لمس کے باعث وہ لذاتِ نفس میں مبتلا نہ ہوا ہو اور قلب کی بیداری معدوم نہ ہوئی ہو اور اگر لذات نفس میں مبتلا ہو گیا اور غافل ہو گیا تو اس کی روح بھی اس کے غفلت کے باعث حجاب میں ہو جاتی ہے ایسی طہارت جو رویا صادقہ کی ثمر ہے یعنی جس کے نتیجے میں رویائے صادقہ نظر آتے ہیں باطن کی وہ تہارت ہے جو خواہشات نفسانی حب دنیا کی قدورت کینہ اور حسد کی نجاستوں سے پاک رکھے یعنی باطن اگر ان اخلاق رضیلا کی نجاستوں سے پاک ہے تب اس کو وہ تہارت حاصل ہوگی جس کے نتیجے میں مرید کو رویا صادقہ میسر آتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر اس حالت میں لیٹتا ہے کہ کسی پر ظلم کی نیت نہ ہو اور نہ وہ کسی سے حسد رکھتا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب نفس کو رضائل سے تہارت میسر آ جاتی ہے تو اس کے دل کا آئینہ جگمگا اٹھتا ہے اور وہ آئینہ اس قابل بن جاتا ہے کہ لوہے محفوظ سے انعکاس پذیر ہو سکے اور اس پر غیب کے عجائب منقش ہو جاتے ہیں اور غیب کی خبروں سے باخبر ہو جاتا ہے اور حضرات صدیقین تو اس خواب میں مکالمہ اور محادثہ سے بھی نوازے جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو احکام دیتا ہے کچھ باتوں سے روکتا ہے اور یہ حضرات خوابی میں ان تمام باتوں کو خوب سمجھ لیتے ہیں اور خواب کی یہ عوامر و نواہی بالکل ان ظاہری عوامر و نواہی کی طرح ہوتے ہیں جن میں خلل انداز ہونے سے معصیت الہی کا صدور ہوتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رویائے صادقہ کے عوامر و نواہی ظاہری عوامر نواہی سے زیادہ عظیم اور موقد ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ احکام ظاہری کی نافرمانی اور مخالفت کا گناہ نور سے معاف ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے والا شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا ہے مگر خواب کے یہ احکام مخصوص ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صدیق کی روحانی حالت اور اللہ تعالی کی ذات گرامی کے مابین ہوتا ہے بس جب اس میں خلل انداز ہوتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے تو اس وقت یہ خطرہ درپیش ہوتا ہے کہ کہیں ارادت و عقیدت کا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کہیں نفرت کے مقام پر نہ پہنچ جائے وہ یقون فی ز لکھن رجوع انلہ وستجب مقام المقت جب بندہ عابد شب زندہ دار سرمستی کاہلی یا ارادے کی پستی کے باعث بے وضو ہونے کے بعد سوتے وقت تازہ وضو نہ کر سکے تو کم از کم اپنے اعضاء کو پانی ہی سے پوچھ لے تاکہ وہ ان غافلوں کے زمرے سے نکل جائے جو بیدار دل انسانوں کی طرح کام نہیں کر سکتے اسی طرح بیدار ہونے کے بعد اگر اٹھنے میں کسل پیدا ہو یعنی اٹھ نہ سکے تو کم از کم اتنا ہی کرے کہ مسواک کر لے اب پانی سے اذا کا مسح کرے یمسح سل اے سخا تاکہ اپنے اعمال اور بیداری کے ذریعے غافلین کے زمرے سے نکل جائے یہ طریقہ ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید اور فضل کثیر کا موجب ہے جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے اور عبادت کے لیے کم اٹھتے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دو بار مسواک فرمایا کرتے تھے ایک بار تو سوتے وقت اور ایک بار جب آپ خواب استراحت سے بیدار ہوتے اس وقت مسواک فرماتے سونے کا طریقہ اور سوتے وقت کی دعائیں سوتے وقت قبلہ روح ہونا چاہیے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ سیدھے پہلو کے بل اس طرح لیٹ جائے جس طرح مردے کو لٹا دیا جاتا ہے یا غیر متفون کفن پوش مردے کی طرح چت لیٹ جائے اور منہ قبلے کی طرف کر لے اور یہ دعا پڑھے بإسمك اللهم ودأت جنبي وبك أرفع اللهم أن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمة وأن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به إبادك الصالحين اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهتي وَجِيَّ إِلَيْكَ وَفَوْدَتْ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَاتَ زُهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةَ مِنْكَ وَرَغْبَةَ إِلَيْكَ لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اللهم قني أذابك يوم تبأث إبادك اللهم الذي حقم فقحر الحمد لله الذي بطنا فحير الحمد لله الذي ملك فقدر اللهم الحمد لله الذي هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللهم إني اعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشيطان وشركه اس کے بعد پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی یعنی چار اول آیات اور پانچویں انفی خلق سماوت و الرد پڑھے اس پر آیت الکرسی اور ان رب الله اللہ قل قلد اللہ سورہ الحدید کی اول آیت اور سورہ حشر کی آخری آیت کلیہ اتو کل یا کرد کل اعد برب ناس کل اعود برب الفلق معودین کا اضافہ کرے ان تمام آیات کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرے پھر اس ہاتھ کو تمام جسم اور اپنے منہ پر پھیرے مذکورہ آیات کے علاوہ سورہ کہف کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات کا بھی اضافہ کیا جائے تو بہتر ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے قنی فی احب سیت علی کا وسط بال احب بملی علیقہ التی تقربنی علی کا ذلفی و تب من منصق تک بدا أسألك فتعطيني واستغفرك فتغفر لي ودعوك فاستجيب لي اللهم لا تومني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع عني شركة ولا تنس تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين منقول ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف تین فرشتے بھیجتا ہے جو اس کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھ کر دعا کرتا ہے تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اگر وہ عبادت کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو فرشتے فضا میں عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے نام پر لکھا جاتا ہے مذکورہ آیات کے علاوہ سبحان اللہ الحمد ولا اور اللہ اکبر ہر ایک تینتیس بار پڑھے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھ کر سو کر پڑھ کر کی تعداد کو پورا کر لیا کرے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا بالله العلی العظیم